سورہ یوسف زمانہ نزول اور سبب نزول اس سورت کے مضمون سے مترشے ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی جب قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے غالباً یہودیوں کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا چونکہ اہل عرب اس واقعے سے ناواقف تھے اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے مقاصد نزول اس طرح یہ قصہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا تھا ایک یہ کہ محمد صلی اللہ صحہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت باہم پہنچایا جائے اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے بلکہ فی آپ کو وہی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے اس مقصد کو آیات تین اور ساتھ میں بھی صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے اور آیات ایک سو دو اور ایک سو تین میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی تصریح کر دی گئی ہے دوسرے یہ کہ سرداران قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپا کرتے ہوئے قریش کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخر کار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو یہ مقصد بھی سورت کے آغاز میں صاف بیان کر دیا گیا ہے چنانچے فرمایا یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ اور قریش کے معاملے پر چسپا کر کے قرآن مجید نے گویا ایک سریح پیش گوئی کر دی تھی جسے آئندہ دس سال کے واقعات نے حرف با حرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا اس صورت کے نزول پر ڈیڑھ دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ سے نکلنا پڑا پھر ان کی توقعات کے بالکل خلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج اور اقتدار نصیب ہوا جیسے یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایا تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا وہاں جب برادران یوسف انتہائی عز اور درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ہم پر صدقہ کیجئے اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں ماف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اسی طرح یہاں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سرنگوں کھڑے ہوئے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا انہوں نے عرض کیا آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں اس پر آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں جاؤ تمہیں معاف کیا مباحث اور مسائل یہ دو پہلو تو اس صورت میں مقصدی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید محض قصہ گوئی اور تاریخ نگاری کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصل دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وہ وسلم کا ہے اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف آج محمد صلی اللہ علیہ و وسلم دے رہے ہیں پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار اور دوسری طرف برادران یوسف قافلہ تجار عزیز مصر اس کی بیوی بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین اور ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایک نمونے کے کردار تو وہ ہیں جو اسلام یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے نمونے کے کردار وہ ہیں جو کفر اور جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا اور آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کس نمونے کو پسند کرتا ہے پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کراتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو کام کرنا چاہتا ہے وہ حال پورا ہو کر رہتا ہے انسان اپنی تدابیر سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر تیر مار دیا مگر نتیجے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے این مطابق تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا مگر پھر واقع انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس بام عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے انہیں ندامت اور شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا عزیز مصر کی بیوی یوسف کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی مگر فی الواقع اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر فرما روائے ملک کی مربیہ کہلانے کے بجائے اس کو علل اعلان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی یہ محض دو چار مستثنی واقعات نہیں ہیں بلکہ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جو اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں۔ کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے اللہ اسی تدبیر میں سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے اور ان لوگوں کے حصے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنہوں نے اسے گرانا چاہا تھا اور اسی طرح اس کے برعکس خدا جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی بلکہ سنبھالنے کی ساری تدبیریں الٹی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال حال ذلت اور رسوائی سے دوچار نہ ہوگا اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہو گئی مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے دوسرا اہم سبق اس سے توکل اللہ اور تفویض اللہ کا ملتا ہے جو لوگ حق اور صداقت کے لیے صحیح کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطن ہراساں نہ ہوں گے بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنے اخلاقی فرض انجام دیے چلے جائیں گے مگر سب سے بڑا سبق جو اس قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرایاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے سترہ برس کی عمر تنے تنہا بے سرو سامان اجنبی ملک اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے ہیں تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا جس کی میاد سزا بھی کوئی نہ تھی اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں تاریخی اور جغرافی حالات اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے تھے بائبل کے بیان کے مطابق جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے چار بیویوں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین ایک بیوی سے اور باقی دس دوسری بیویوں سے فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام ہبرون موجودہ الخیل کی وادی میں تھی جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں بھی تھی بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش انیس سو قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی اور اٹھارہ سو نوے قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ برس کی تھی جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تالمود کی روایات کے مطابق سکم کے شمال میں دوتن موجودہ دسان کے قریب واقع تھا اور جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلعاد یعنی شرق اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف آزم تھا جلاد کے کھنڈرات اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادیل یابس کے کنارے واقع ہیں مصر پر اس زمانے میں پندرہویں خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں یعنی ہیکسوس کنگس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ لوگ عربیوں نسل تھے اور فلسطین اور شام سے مصر جا کر دو ہزار قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے امالیخ کا نام استعمال کیا ہے جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خانگی نزاعات کے سبب سے انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے پندرہویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملا بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا اسی دور کی سورہ معدہ آئے بیس میں ارشاد کیا گیا ہے اس, فیکم ملوکا اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے ہیکسوس اقتدار کا تختہ الٹ دیا ڈھائی لاکھ کی تعداد میں امالقا ملک سے نکال دیے گئے ایک نہایت متاثر قبتیوں نسل خاندان برسر اقتدار آ گیا اور اس نے امالکا کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسا علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے مصری تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہ کو فرعن کے نام سے یاد نہیں کرتا کیونکہ فرعن مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی فرآون ہی کا نام دیا گیا ہے شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ مصر کے سب بادشاہ فرائنا ہی تھے موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس فرما رواں کا نام مصری تاریخ میں اوپوفس ملتا ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم اثر تھا مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں منفس یا منف تھا جس کے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں چودہ میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سترہ یا اٹھارہ سال کی عمر میں وہاں پہنچے دو تین سال عزیز مصر کے گھر رہے آٹھ نو سال جیل میں گزارے تیس سال کی عمر میں ملک کے فرما رواں ہوئے اور اسی سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے اپنی حکومت کے نویں یا دسویں سال انہوں نے حضرت یاقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلالیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے بائبل میں اس علاقے کا نام جوشن یا گوشن بتایا گیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وسیعت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تالمود میں بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے مگر قصے کے اہم اجزا میں تینوں متفق ہیں ہم اپنے حواشی میں حزب ضرورت ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف تل تلک سورہ یوسف مکی اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے لعلكم تعقلون ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو قرآن کے لغوی معنی ہیں پڑھنا اور کتاب کو اس نام سے معصوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام اور خاص سب کے پڑھنے کے لیے ہے اور بکثرت پڑھی جانے والی چیز ہے نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین اے نبی ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے اذ قال يوسف يا أبت رأيت احد عشر كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے درپے آزار ہو جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائی دوسری ماں سے تھے اور ایک ان سے چھوٹا اور ان کا سگا بھائی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سوتےلے بھائی یوسف سے حسد رکھتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے سوالے نہیں ہیں کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی ناروا کاروائی کرنے میں انہیں کوئی تامل ہو اسی لیے انہوں نے اپنے سوالے بیٹے کو متنبہ فرما دیا کہ ان سے ہوشیار رہنا خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ اور گیارہ ستاروں سے مراد گیارہ بھائی ہیں حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے و کلک جت بیکبل می لم چوال كما الی على کم من قبل باہی مس رب اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اصل میں تویل الحادیث کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا مطلب محض تعبیر خواب کا علم نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تجھے معاملہ فہمی اور حقیقت رسی کی تعلیم دے گا اور وہ بصیرت تجھ کو عطا کرے گا جس سے تو ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی تہ کو پہنچنے کے قابل ہو جائے گا اور تیرے اوپر اور آلے یا پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّانِ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ابین یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بن یامین ہیں جو ان سے کئی سال چھوٹے تھے دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں جب کم اتو قالخی چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا کال کو چل چی الب سم س اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں معنا غدن يرتع ویلعب و لحافظون کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چر چگ گا اردو محاورے میں بچہ اگر جنگل میں چل پھر کر کچھ پھل توڑتا اور کھاتا پھرے تو اس کے لیے پیار کے انداز میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا ہم اس کی حفاظت کو موجود ہے تم مان ہو باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جب تم اس سے غافل ہو لئن الذئب ونحن اننا انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جب ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے فلم اجما جی هذا انگ لا لشوں اس طرح اسرار کر کے جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف کو وہی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا یہ اپنے فیل کے نتائج سے بے خبر ہیں شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے پوچھنا چورکھوں دم چائنا کل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 اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا جو بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے و اللہ علیمل ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ آخرِ کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے وقل لومی مسلم اکرمی مکریمی مس ایس او نت فلحدی وال <يَعْلَمُون> مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت کچھ قال معاذ کال مو ربی احسن نمس ان جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آجا یوسف نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے عام طور پر مفسرین اور مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں میرے رب کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جس کی ملازمت میں وہ اس وقت تھے اور ان کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا نے تو مجھے ایسی اچھی طرح رکھا ہے پھر میں یہ نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں کہ اس کی بیوی سے ذنا کروں لیکن یہ بات ایک نبی کی شان سے بہت گری ہوئی ہے کہ وہ ایک گناہ سے باز رہنے میں اللہ تعالی کے بجائے کسی بندے کا لحاظ کرے اور قرآن میں اس کی کوئی نظیر بھی موجود نہیں ہے کہ کسی نبی نے کبھی خدا کے سوا کسی اور کو اپنا رب کہا ہو وَلَقَدْ هم برح نبی کدلی کلی نصری فن حسل فہش ان دن المخل وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا برہان کے معنی ہیں دلیل اور حجت کے رب کی برہان سے مراد خدا کی سجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت ایش قبول کرنا تجھے زیب نہیں ہے اور وہ دلیل پچھلے فکرے میں گزر چکی ہے کہ میرے رب نے تو مجھے یہ منزلت بخشی اور میں ایسا برا کام کروں ایسے ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوا کرتی ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا وسط قلب بقت قومی الفیدل قلت میں جز امن اور دبی اہلی کسو ان عذاب آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا کمیز کھینچ کر پھاڑ دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا وَإن قمیزمین اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض سامنے سے پھٹی ہو تو یہ اس بات کی سریح علامت ہے کے اقدام یوسف کی جانب سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمکش کر رہی تھی لیکن اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ عورت اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف اس سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا اس کے علاوہ قرینے کی ایک اور شہادت بھی اس شہادت میں چھپی ہوئی تھی وہ یہ کہ اس شاہد نے توجہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی طرف دلائی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے جسم یا اس کے لباس پر تشدد کی کوئی علامت سرے سے پائی ہی نہ جاتی تھی حالانکہ اگر یہ مقدمہ اقدام زنا بالجبر کا ہوتا تو عورت پر اس کے کھلے آثار پائے جاتے فلما جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں واقعی بڑے غزب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں یوسفان یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو ہی اصل میں خطا کار تھی وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ شہر کی عورتیں آپس میں چرچہ کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے ہمارے نزدیک تو وہ سریح غلطی کر رہی ہے عزیز اس شخص کا نام نہ تھا بلکہ مصر میں کسی بڑے زی اقتدار آدمی کے لیے اصطلاح کے طور پر یہ لقب استعمال ہوتا تھا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ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 اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور زیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھوری رکھ دی پھر این اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلاؤ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں ہاشا للہ یہ شخص انسان نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے قالت فا عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت زلیل و خوار ہوگا تصریف نہ و حکم من یوسف نے کہا اے میرے رب قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا له ربه فصرف عنه إنه هو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے تم مبدا لهم من بعد ما رأو حتى حين پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سریح نشانیاں دیکھ چکے تھے اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو شرائط انصاف کے مطابق عدالت میں مجرم ثابت کیے بغیر بس یوں ہی پکڑ کر جیل بھیج دینا بے ایمان حکمرانوں کی پرانی سنت ہے اس معاملے میں بھی آج کے شایاتی چار ہزار برس پہلے کے اشرار سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں و دخلج نت اح دانی ارخر و کال الگ ارانی قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں قال لا ز إِلَّا نب تو کم بھی کبلیا کم رلی کم مل ربی اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّتَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ما كان لنا ان شری بل شی لہ ن والن سی علسر نصل یشکون اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یا <سلام> متفز ان زندان کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے میں تعبدون من امنی أنتم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله امر اللہ چمدو غلی سلام اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی نازل نہیں کی فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں خواہب سی جنی کم فی روحتیا ایز ان دان کے ساتھیو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا آیت 23 کے ساتھ اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب میرا رب کہا تو اس سے مراد اللہ کی ذات تھی اور جب شاہ مصر کے غلام سے کہا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا تو اس سے مراد شاہ مصر تھا کیونکہ وہ مصر کے بادشاہ کو اپنا رب سمجھتا تھا رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے رب جی باسنی پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا وقال الملک انی سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات الملأ فی ایک روز بادشاہ نے کہا بیچ میں کئی سال کے زمانہ قید کا حال چھوڑ کر اب سر رشتہ بیان اس مقام سے جوڑا جاتا ہے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دنیوی عروج شروع ہوا میں نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو قالو احلام وما نحن احلامی الاحلام عالمی لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے وقل اللہ ج من بعد میں ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی اور اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے یو سو ایوہ افتنا افتین فی سب بقورتی سمنی یا کل بولتی خوبریو اخرا یا ستی اوندالم اس نے جا کر کہا یوسف سراپا راستی اصل میں لفظ صدیق استعمال ہوا ہے عربی زبان میں سچائی اور راست بازی کے انتہائی مرتبے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے کے زمانہ قیام میں اس شخص نے یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک سے کیسا گہرا اثر لیا تھا اور یہ اثر ایک مدت دراز گزر جانے کے بعد بھی کتنا راسخ تھا مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں یعنی آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت جان لیں اور ان کو احساس ہو کہ کس پائے کے آدمی کو انہوں نے کہاں بند کر رکھا ہے اور اس طرح مجھے اپنا وہ وعدہ پورا کرنے کا موقع مل جائے جو میں نے آپ سے قید کے زمانے میں کیا تھا قال یوسف <تَأْكُلُون> نے کہا سات برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو تم نیم پھر لات برس بہت سخت آئیں گے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 اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے وقال فلم اندی ہندی بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے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 تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل گیا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا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 تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے قال خزائن الارض یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں سفل نصیب رحمتی نش نبی اجر مفسنی اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے یعنی اب ساری سرزمین مصر اس کی تھی اس کی ہر جگہ کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتا تھا وہاں کوئی گوشہ بھی ایسا نہ رہا تھا جو اس سے روکا جا سکتا ہو یہ گویا اس کامل تسلط اور ہماگیر اقتدار کا بیان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر حاصل تھا قدیم مفسرین بھی اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں چنانچہ ابن زید اس کے معنی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا جو مصر میں تھی دنیا کے اس حصے میں وہ جہاں جو کچھ چاہتا کر سکتا تھا وہ سرزمین اس کے حوالے کر دی گئی تھی حتیٰ کہ اگر وہ چاہتا کہ فرون کو اپنا زیر دست کر لے اور خود اس سے بالاتر ہو جائے تو یہ بھی کر سکتا تھا مجاہد کا خیال ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا وَلَأَجْرُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا <يتَّقُون> اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نہ آشنا تھے یہاں پھر سات آٹھ برس کے واقعات درمیان میں چھوڑ کر سلسلہ بیان اس جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے جہاں سے اسرائیل کے مصر منتقل ہونے کی ابتدا ہوئی وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي الْكَيْلَ خَيْرُ الفل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 فَإِن لَم تأتوني بھی فلا لكم عندي ولا تقربون اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غللہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بنا پر فرمائی ہوگی قد کی وجہ سے مصر میں غلے پر کنٹرول تھا غلہ لینے کے لیے یہ دس بھائی آئے تھے مگر وہ اپنے والد اور اپنے گیارہویں بھائی کا حصہ بھی مانگتے ہوں گے اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تمہارے والد کے خود نہ آنے کے لیے تو یہ عذر معقول ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہے مگر بھائی کے نہ آنے کا کیا معقول سبب ہو سکتا ہے خیر اس وقت تو ہم تمہاری زبان کا اعتبار کر کے تم کو پورا غلہ دے دیتے ہیں مگر آئندہ اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہارا اعتبار جاتا رہے گا اور تمہیں یہاں سے کوئی غلہ نہ ملے گا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 یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے ایوز جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں کلم ابھی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 اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں من کمال قبل خیرون فی واشنی باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا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 کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے جان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھئے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و ایال کے لیے رصد لے کر آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارے شتر اور زیادہ بھی لے کر آئیں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا لو آتَوهُ متو قَالَ پب موسی قو کال مکی ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے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 <عليه> توکلت <وعليه فل> <المتوكلون> پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا غالباً حضرت یاقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوگا کہ اس قہد کے زمانے میں اگر یہ لوگ ایک جتھا بنے ہوئے مصر میں داخل ہوں گے تو شاید انہیں مشتبہ سمجھا جائے اور یہ گمان کیا جائے کہ یہ یہاں لوٹ مار کرنے کی غرض سے آئے ہیں بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر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 دخ ان کے سل تب چنو یا منو یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں غالباً اس ملاقات میں بن یامین نے سنایا ہوگا کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے اس سے کیا کیا بدسلوکیاں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی ہوگی کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گے ان ظالموں کے پنجے میں تم کو دوبارہ نہیں جانے دوں گا بئ نہیں کہ اسی موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے پا گیا ہو کہ بن یامین کو مصر میں روک رکھنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے جو حضرت یوسف مسلحتن ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے فلم جہزہ فی رحلی جالت فی أَذَّنَ احی سل نمل کل سو جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدمانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہوئی انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ابھی بائی میملو بائر بھی زائ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا اور ان کے جمادار نے کہا جو شخص لاکر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انام ہے اس کا میں ذمہ لیتا ہوں قَالُوا تَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں ان تم انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے قالوا جزاؤه في رحله فهو جزاؤه كذلك انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے فبدأ قبل ایم مست خوجہ می اخین کدال مکلی خوا خوفین ملک عمل نو سعود رجتی وسلم ملی تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برامد کر لی اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے عام طور پر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کی رو سے اپنے بھائی کو نہ پکڑ سکتا تھا لیکن اگر اس کے یہ معنی لیے جائیں تو بات بالکل محمل ہو جاتی ہے بادشاہ کے قانون میں چور کو نہ پکڑ سکنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا دنیا میں کبھی کوئی سلطنت ایسی بھی رہی ہے جس کا قانون چور کو گرفتار کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق عمل کرے اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے ہاں کا قانون پوچھا اور شریعت ابراہیمی کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑا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 قال انتم شر ما كانوا والله اعلم بما تصفون ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا حقیقت ان پر نہ کھولی بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ میرے مو در مو مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے قالوا یا ایوہا العزیز ان لہو ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ اننا نراك من انہوں نے کہا اے سردار زی اقتدار عزیز یہاں لفظ عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو استعمال ہوا ہے صرف اس کی بنا پر مفسرین نے قیاس کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی منصب پر معمور ہوئے تھے جس پر اس سے پہلے زلیخا کا شوہر معمور تھا لیکن ہم ہاشیہ نو میں وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ مصر میں کسی خاص منصب کا نام نہیں تھا بلکہ محض صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں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 اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے احتیاط ملاحظہ ہو کہ چور نہیں کہتے بلکہ کہتے یہ ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اسی کو اصطلاح طلاح میں توریا کہتے ہیں یعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا یا امرے واقعہ کو چھپانا جب کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے یا کسی بڑے مظلمہ کو دفع کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ ہو کہ کچھ خلاف واقعہ بات کہی جائے یا کوئی خلاف حقیقت ہیلا کیا جائے تو ایسی صورت میں ایک پرہیزگار آدمی سریح جھوٹ بولنے سے احتراج کرتے ہوئے ایسی بات کہنے یا ایسی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا جس سے حقیقت کو چھپا کر بدی کو دفع کیا جا سکے اب دیکھیے کہ اس سارے معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح جائز طوریے کی شرائط پوری کی ہیں بھائی کی رضامندی سے اس کے سامان میں پیالہ رکھ دیا مگر ملازموں سے یہ نہیں کہا کہ اس پر چوری کا الزام لگاؤ پھر جب سرکاری ملازم چوری کے الزام میں ان لوگوں کو پکڑ کر لائے تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کر تلاشی لے لی پھر اب جو ان بھائیوں نے کہا کہ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے تو اس کے جواب میں بھی انہیں کی بات ان پر اٹ دی کہ تمہارا اپنا فتوا یہ تھا کہ جس کے سامان میں سے مال نکلا ہے اسی کو رکھ لیا جائے سو اب تمہارے سامنے بن یامین کے سامان میں سے ہمارا مال نکلا ہے اور اسی کو ہم رکھ لیتے ہیں دوسرے کو اس کی جگہ کیسے رکھ سکتے ہیں فلما قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفْ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے والد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 ابیکم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافضين تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان اپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے واسأل القرية التي كنا فيها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 عس اللہ ان بهم جميعا هو باپ نے یہ داستان سن کر کہا در اصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا کیا بعید کے اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں یعنی تمہارے نزدیک یہ باور کر لینا بہت آسان ہے کہ میرا بیٹا جس کے حسن سیرت سے میں خوب واقف ہوں ایک پیالے کی چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے پہلے تمہارے لیے اپنے بھائی کو جان بوجھ کر گم کر دینا اور اس کی قمیز پر جھوٹا خون لگا کر لے آنا بہت آسان ہو گیا تھا اب ایک دوسرے بھائی کو واقعی چور مان لینا اور مجھے آ کر اس کی خبر دینا بھی ویسا ہی آسان ہو گیا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ پھر وہ ان کی طرف سے مو پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں قَالُوا تَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ بیٹوں نے کہا خدارہ آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں نوبت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے قَالَ إِنَّ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 یا بنی يذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیئسوا من روح اللہ انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الكافرون میرے بچو جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار ہم اور ہمارے اہل و آیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دے اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے من يتق و فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين وہ چونک کر بولے ہائیں کیا تم یوسف ہو اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے لا اليوم يغفر لكم وهو ارحم اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے هذا فألقوه على وجه يأت بصيرا بأهلكم أجمعين جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ ولم ما فصلت قال أبوهم انني يوسف لا أن جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں انك ضلالك گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں فلما اشیر القاهه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون پھر جب خوش خبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی عود کرائی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا لنا اننا سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں واقعی ہم خطا کار تھے قال سوف لكم هو اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے فلن ما دخلو يوسف وقال دخلو مصر ان شاء پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کمبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہوگے حدت این قبل ربی حق وقد احسن بیز اجنی مین سجنی وج ابھی مِنْ منل بدومی ابھی کم منل بدوئنی من باد ان شانو بَيْنِي وَبَيْنَ اخوتی ان ربی لطیف لما شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے اس لفظ سجدے سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے حتہ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدہ تہیا اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا دوسرے لوگوں کو اس قباحت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجہ کرنی پڑی اور اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا باقی رہا وہ سجدہ جو عبادت کے جذبے سے خالی ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جا سکتا ہے البتہ شریعت محمدی میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ سجدہ کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا ہم مانی سمجھ لیا گیا یعنی ہاتھ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 اور آپ لوگوں کو سہرا سے لا کر مجھ سے ملایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من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 اذ اجمعوا امرهم وهم اے نبی یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وہی کر رہے ہیں ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی وما الناس ولو حرصت مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں وما من ان هو الا حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تم من عذاب اللہ او بغتتا لا يشعون کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی قل هذه سبیلی ادرو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 چاطر اے نبی تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے اذا وضنو وضنو قَدْ كُذِبُوا بوج اہم فَنُجِّيَ مَن مش ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی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 میں کیا نہ حدی سی افت و تفصیل کلحمت قومی اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت یعنی ہر اس چیز کی تفصیل جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے بعض لوگ ہر چیز کی تفصیل سے مراد خام دنیا بھر کی چیزوں کی تفصیل لے لیتے ہیں اور پھر ان کو یہ پریشانی پیش آتی ہے کہ قرآن میں جنگلات اور طب اور ریاضی اور دوسرے علوم و فنون کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی اور کچھ دوسرے لوگ زبردستی ہر فن کی تفصیل قرآن سے نکالنے لگتے ہیں